اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق ناؤ کہیں گے کیوں ناؤ ہمارے رب کی قسم فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلا اپنی کفر کا